اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزه ولرسوله ما للمؤمنين المنافقين لا يعلمون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 اسقلاد <سؤال> <سؤال> والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اسقلاد <سؤال> <سؤال> <سؤال> والسلام عليك يا أعز خلق الله وعلى آلك وصحابك يا أكرم خلق الله جسمس لس گئے اللہ حج اللہ شان ہو جی مدد توفیق اپنا مستق رسول کی سزا قطر أي <تصفيق> مغالطة <تصفيق> جب کسی دوسرے انسان کی گستاخی مجھے قتل, قتل تو رسول بھی تو ایک انسان ہے اس کی گستاخی کی سردار قتل کر یہ تو ظلم ہوگا تو ناجیو نے اس محفل کے اندر ایسے چیز کی وضاحت کرنی کہ یہ سراسر مغالتا مغالتا آفرینی اور گمراہ کا ہے اللہ تبارک وطالد امبیا الحم سلا رسول رسام یہ دوسرے انسانوں کی طرح نہیں یہ سراسر شیطانی نظریہ ہے کہ یہ دوسرے انسانوں کی طرح اس حقیقت اس حقیقت نمجھ تو پہلو یہ سمجھو ہر عزت اور ہر تعزیم اصل اصل عزت ذات حق واسائی کیوں اس کی ذات کا تقاضا ہی ہے یعنی ذات ہی ایسی ہے کہ جب وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے تو ہر چیز کا خالق و مالک تو اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ اس کی عزت اور تعظیم ہو اس کی عزت اور تازیم کسی دیا بنایا نہیں ذات ہی مجھب اگر عزت اور تعظیم لازم ہو تو اس کی ذاتی نہیں ہوتے حق ماہر جا کے جس کی عزت اور تعظیم خود اس کی ذات ہی کیوں ذات ہے؟ دو وجہ ہر <سؤال> کمال ہر شان مالک ہر عیب اور نقص تو ذات ذاتی طور پر پاک اور ہر چیز کا سا مالک دو وجہ ہر کمال ادا ذاتی ہے اور ہر ایب ذاتی طور بولنے کا مطلب ملیا نہیں کسے تو عطا نہیں ہوا ایک او دی پاکی ہر عیب تو ہر نقص تو تو کس ہے بھی اس کی ذات ہی بھی اور تقدیس اور پاکی یہ ہوئی ہے اللہ تعالی تو سوا تصویر کسے نے سبحان اللہ پاک اللہ تصویر یہ صرف اللہ تعالی واسطے بولی کہ کیوں؟ کیوں؟ کی ہر عیب اور لکس کو پاکی جہی ہے اس ذات کا کتاب ہے اس واسطے صرف ذات ایسی ہے کہ پاکی ہونا یہ کمال اور شانے واسطے ثابت کرنا اسی واسطے یہ فرمایا جائے سبحان اللہ باب ہے ناسے سبحان اللہ ہے حمد ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ ہوں تصویر کا مطلب کی ہوا ہر ایب اور لوگ کو پاکی بیان کریں پاکی ہاں پاک وہ ہے اص صرف پاکی بیان کرنی ہے یا اپنے اتی یہ کہ اصا او پاک کرنا اگر اصدی پاکی نہ بولی تو پاک ہی نہیں آنا نا پاکی ذات کا مختصا ہے اس کا تقاضا ہے اسا پاکی بیان کرنی ہے یا عقیدے بچ رکھنی ہے تاکہ اچھی پاک ہو جائے تو تصویر ہر عیب اور نق اس پاکی بیان کرنا اور پاکی مننے کا نام ہے اور حمد ہر کمال اور شان دو مختلف چیزاں ایب ہوں عیب اور, اور نقص ایک ایب ایب خوبی اور کمال چیز کا مخہوم سلمی ایک دا ایجابی ایک دجابی نفی کرنی ایک نو سابت کرنی تصویر کا مفہوم سلمی نفی کرنی فلا فلاں پا کے فلا عیب تو پا کے فلاں ایپ تو پا کے فلاں گل تو پا کے بچیا تو پاک کے بیوی, بیوی تو پا کے ہے کہ نہیں تصویر جسل خوبی اور کمال نو سابت کرنا فو جی ہر شہ ہے قدرت والا علم والا وال بسر والے کے مال کے راجے کے فلاں کمالات نے جڑے المنصوب کر کے ہمد کرسبی پہلے ہومد بعد اس کی آ تسب کیوں پہلے تسبی یہ شہر صاف کرنا برتن ہے اس پہ صاف کرنا بعد کوئی شہر نہیں اس تخلیہ اور تہلیا تسلی پہلے تسری پہلے تہلیا بعد چرنا گدنا کچھ پہلے گند لگا گلاگت لگی برتن صاف کر لو گے پھر دھو پے جو ہے نا تو میرے بھائی تسوی ہے خالی کرنا اپنے عقیدے اللہ تعالی متعلق ہر خلا سے تو پاک کر دس رات کے بارے یہ عقیدہ رکھ لینا جو ہر مخت اور ایپ تو تخلیہ پہلا تہلی بعد سفائی پہلے کچھ رکھنا بھرنا بعد کر حمد پہلے سبحان اللہ, اور اللہ تعالی دات اس کا دا تقاضا ہے تسبیح اور حمد。دا حق کے ہاتھی تا کر کے اللہ تبارکباد جبری طور پر اپنے خلق اور جات اور قدرت اور حمد مستحقاتی اس ذات نے ہر اندر تسبیح اور حمد ہر چیز تصوی اور ہم نتورے شعور داخل کیا جی اللہ تعالی تسبیح اور ہم نہ کرتی اللہ سب والا کرتا ہونا تصویر تم سمجھتے نہیں हर चीज कस्सी करती है और हमद करती है इस पास जाने लग रख के सिर्फ ये दसना है हर तरह की इज्जत और तालीम का मालिक बोलो कोई चीज مطلق کمال نہیں رکھتی کمال مطلق اس میں نہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں ہر عیب سے پاک ہے نہ کہ مطلق کمال اس کی شان ہے اس وجہ سے کہنا پڑتا ہے ہر عیب سے وہ پاک ہے لہذا محتاجی یہ کہ ہوں لوگ مخلوق محتاجی یہ ایب ہے لیکن ایک ایسا عیب ہے کہ خالق نسبت عیب ہے بعد اوقات مخلوق نسبت خود ایک کمال کا سبب بن ہے محتاج ہو کیمیں؟ بے اولاد بیوی بچے دا محتاج نہ ہونا انسان یہ اولاد آئے کمال تا کر کے اوترا مذمت کے. مزمت ہوئی لیکن اللہ مبارک یہ محتاجی بندے انسان کمال کا سبب بے لیکن ادھر زمال ہے کہ وہ بیوی بی بی بچے کا محتاج نہیں بیوی بی بی بی بچہ ہونا سارے کمال ہے زوال ہے سمجھ نہیں ذات حق ہر عزت ہر شان ہر کمال کا ہر تعظیم ذاتی طور پہ مستحق کوئی کرے نہ کرے وہ اس کا محتاج نہیں کرے گا اپنا فائدہ ہے نہیں کرے گا اس ذات کا نقصان کوئی توجہ ہے ہر تازی موبائل ذاتی طور پہ لازم ہو گئی ہر مخلوق تو ہی رو حرام ہو گئے ذاتی طور پہ ہر ایک روپئے کیوں اتنا بڑا حق رکھنا ایک تو خود ہر ایپ تو پاس ہر خوبی کمال مالک دوسرا یعنی اگر ذات نو ویکو تا بھی مستحق ہے اگر آتا احسان نیکھو یعنی اگر وہ کسی کو کچھ نہ دیتا تو پھر بھی مستحق کے تصویر اور ہم اور پھر پجا کے وہ سب کچھ دے بھی رہا ہے حالانکہ انہوں مطلب ہے جانب ہیں دو جانب ہیں اس کے تعظیم احترام اور عزت کی دو جانبیں ہیں ایک اس کی ذاتی جانب ہے ایک اس کے احسان اور انعام کی جانب ہے نہیں لگی آ گئی کہ نہیں یہ مان ہے جہاں پرانے مجید نے فرمایا یہ جیڑی میں تفصیل دو لفظ پڑھن لگا یہ انہوں نے تفصیل ان ل جمی بے شک ساری عزت مستحق اللہ سمجھ گی کہ نہیں ساری عزت جمیع عزت واسطے یہ دعویٰ ہے ساری عزت کا مالک کو حقدار کو یہ دعویٰ ہے دلیل کیوں دلیل اس یہ ہے کہ او تسبیح حق کا ذاتی مستحق اور احسان اور انعام کی وجہ سے بھی مستحق ہے جب ہر چیز ایک ذات ہو وہ کما ایک ہو دی آتا با کم تو آتا اور احسان دیکھو تو تمام عزت اسی کی بنانے والا ہے وجود دینے والا ہے لہذا جدید جی عزت بھی دیکھے گا تو تین ادھر جانا پینا لہذا تمام عزت کا مالک اللہ ہے کیوں ذاتی مستحق ہے اور, اور نسبت مستحق نسبت زیادہ زیادہ اور بھی بھی مستحق عطا اور احسان, احسان, احسان کے پھر بھی سمجھ آ کہ نہیں جس وقت ذات حق واسطے ثابت ہوا ذاتی عزت ہوگی اور عزت اور تعظیم اور تقریب اور احترام واجب ہے لازم ہے اس کی ذات کے اعتبار سے وہ ذاتی لحاظ نال انسان لحاظ جدر ویکھو حق کے لہذا تمام عزت مخلوق کدو آ رہے عزت کے اتنے قبضہ ہو گیا استاد کا رو مخلوق ذاتی طور پہ عزت بھی مستحق نہیں ذات ہر عیب اور نک سکوں جب اپنا نہیں, نہیں تو مستحک ہو. نہیں ہونا اس ذات نے عزت کا مستحق ہونا مرم مثال ان سمجھ لو ایک بادشاہ ہوں کسی کوئی چیز آئے گی اے اطاق سمجھ آ کہ نہیں آئی تو مخلوقے دا مطلب ہے عزت احترام تعظیم دی مستحق بندی تو کنگ بولو بولو عطا ہوں کس چیز نال ثابت ہو گئی وہ اس ذات دی نسبت ثابت ہو دی. نسبت تعلق اس عزت والے دی نسبت آئے گی تعلق آئے گا اتے پھر عزت آ جائی کی آ جائیے یہ پھر اسی طرح بن جائے گا جی ہسی جمیل بیٹھا اس ہسیرو جمیل نے اپنا ہسرو جمال کوڑی چیزاں ظاہر کرنا شروع کر د سزات کریب نے مثال کر دسیل اگر مختلف شیشے جیسے گا ہوں اتنے سونا آخنا پینا لیکن یہ سونا شیشے نہیں کہہ رہا یہ سونا انہیں جہا تین پرہراس کے نہیں دسیا لیکن شیشیہ جی میں شیشیا سونے دی تاریف ہوتی ہے ہوں اس دی عزت کرے گا تو اصل اس دی نہیں اس پی ایسے طرح ذات حق عزت والا جی نسبت اس لات کریم کا پرتاؤ آئیے جب پرتا گیا ہوں یہ سطر یہ حقیقت اس ذات کا پیدا ہے جس رنگ چ پیدا ہوا اس نسبت اور تعلق او دے رنگ کی اسی رنگ دی عزت کرنی پھر ضروری ہو جانی ہے کیوں ضروری ہو جانی ہے کہ اے عزت بظاہر ہاں اس پر تو بھی لیکن حقیقت یہ مثال جی کوئی حاکم اپنا بندہ کوئی بھیج دے تو اس بندے دی عزت وہ حاکم کے شمار ہوئی چوری کا پیغام لے کے اگر کوئی آئے تو عزت دی شمار لوگ دی شمار لوگ ہو سال دینا جی گنڈ گنڈا لے کے آگے نئی شادی دے پیغام کارڈ لے کے آ اگر ایم کے چلا اپنے ذات کے نہیں لیکن ہر غصہ آپ پچھلے نو لگنی کی جات لیا میری بھی سمجھدار اکلی گل اکلے سلیمیا سر سٹ یہ فطرت مطابق سولہ حکمت اس تو جڑا منحرف ہوئے گا آپ چائے توجہ نہیں فرمائی دی. نسبت لیکن نسبت برابر نہیں تعلق برابر نہیں ہوگا ٹھیک ہے چاہیے تعلق پیدا ہے لیکن چاٹ کا چاٹ ہوں جا پتر نو تعلق نسبت پاپ نائ نہیں نسبت مفہ میں کلی رکھتا اس کے تحت افراد کچھ خاص ہوں گے کت اور جوف کلی کو ہو جائے گی قوت اور زوف کو قبول کرتی جائے گی جائے گی نسبت نسبت توجہ نہیں فرمائی اخیر ایسا مقام بھی آ ہے ایک نسبت دوسری نسبت کو کٹ کے امار دوں مثلا نائی آ جائے مقابلے بچ پیو آئی برابر ہو گیا چلو گھبراوے پرساس کر گبراہ پوچھ گل کرو ہوں اگر دے مقابلے بھی چلو. گن آ جائے سچی دسی نسبت لحاظ نسبت قوی ہے اخواہ ہے مضبوط تر ہے بلکہ معذب تر خالی مضبوط نہیں وہ ٹوٹ سکتی سی ٹوٹ نہیں سک توجو نہیں فرمائی یہ ٹوٹ سکتی ہاں اگر نسبت بنا رب وہ توڑ دے تو ٹوٹ بھی جی وہ جے فرما دے لم لے تیرا نہیں ہوں لیکن بتی جی رات ساری کسبت بنا بنا سکتی پوری نہیں صالح ہے لہذا میں نسبت پدری نالے آ چیتا آیا تو معافی منگی اللہ تو فرما دتا سی میں نسبت نسبت بنا وہ خود کستا ہے میں نسبت کہو جی کتھے رکھی کتھے نہیں میری نسبت کتھے ہے کتنے جزت لاجم جی اتنے ولی عزت وال رسول ہی وللمؤمنین محمنی المنافقین لا يعلمون لیکن ان شاء اللہ گلو ایسی آ نام سری شالم جل سے پتے ان انشاءاللہ اللہ پکری نہیں اسلام دلیل کا بدل دلیل کر دینی بھائی غلط ہے گستاخی موجود قتل کیوں بن گئی یہ تیرا ظلم ہے یہ تری جہالت ہے تیری حماقت ہے یہ سمجھا دینا پھر اگلے دن لوگ پہننا گل تو ہوئی سچے جی نہیں شروع فرما والی والا اللہ کے لیے والے رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے ولی المؤمنین اور ایمان والوں کے لیے ولیکن المنافقین لا فکلا اور لیکن راز کو نہیں جانتے منافق اس بات کو نہیں جانتے ذاتی عزت کے لیے اللہ پرمادہ والی ہوں جہی آزادی پہلے رکھنا دوسرے اتائی ہر توجہ اچائی ہوں جنہائی دوسرا ایمان ایمان والے کون رسولا نو منجو منن نال ہوں اللہ تعالی نے اتائی عزت کی گل کی اشارہ لا کے عزت اتائی ہے ایک دی ہے ایک, دی دو دی دو ایک رسول ایک ماں پھر اتنے ترتیب پہ غور کرومنا لبنی او ذاتی نہ اتنی نہیں لبی اور ندی وسیل لبدی نہ درمیان مکھن سیاح بندہ پہلی تک شروع کرو توجہ رکھ تاکہ انجام سمجھ آئی تو اللہ فرما اللہ اپنے ننانوے نام چکا سو اللہ یہ فرمایا ل لِل مالک، لِل مالک، لِل اللہ مبارکا دے ایک نام اے ہو یہ جہاں دادلی نام دوسرے کسے نہ کسے سفت نو ظاہر کر دے آخر لمان پھر مانا بڑھنا صرف رحمت کی وجہ عزت جی آنکھ کا لل دسور پھر مطلب بڑھنا صرف مغفرت کی وجہ سے بخشتا ہے اس وجہ سے اگر جہنم میں پھینک دے تو رحمت نہیں کیا ادھر حمت کم رحمت کو عزت اس کی نہیں ہوگی اس وقت کیا اگر وہ نہ بخشے, بخشے تو عزت نہیں رہے گی مفوب سلمی نکلنا رات رات رات رات رات رات بھی. اللہ تعالی فرما دیتا ہے کی مطلب میں عزت کا مستحکو کی تھی وہ کی مطلب وہ میری شانہ سفتیں احسان عام دیکھو تو ہر کوئی آکے گا کہ عزت والا ہے میں اپنے آپ عزت والا ہر اگو رسول ہی اتنے آن لے محمد نے اگ لے ایمان لے اتم حالات لکھنے سیگا مومن سا سفت دے وہ سفت مشبا آئے اس ہے چاہے تشبیر ہوئے یا حدوسی ہوئے ات رسول آئے اتمن آئے جسے سفر حکم لگے وہ مسدر بنتا حکم دی کی مطلب جلے میں آخ تم جو لو جی میں آخ کو پانی پلا مطلب ہر کسی آخنے کوگ کی وجہ کالے مسئلہ مثال طور سے سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا اللہ فرما رہا رسول کی اس کا, اس کا رسول کا مصدر بڑھتا ہے رسالت اللہ دس رہا ہے رسول کی عزت ذاتی نہیں رسالت کی وجہ سے ہے ذاتی میری تھی اس کی رسالت یعنی میری نسبت کی وجہ سے ہے کہ وہ میرا پیغمبر ہے نسبت ہو گیا کہ اس رسول کی اگو فرماندہ والی میں سو منت مطلب نہ منع نہیں فرمائی لے رہے نہیں رسول کی عزت عطا ہوں اتا عزت اتائی ہو سب آ گیا کہ عزت عطا کیوں ہوئی نسبت رسالت چڑ گئی ہے حال نہ ہو हम उन्हत क्यों हैंगे इसमें पानी पिलाओ या गोरे रंगा समझ नहीं लगी या उलट कर लो भाई मेरे नो गोरे काले जो है किड़े नो गल विशाल देनी रंग तो उस सोने में बनाए ने असल दिल का रंग वेख लाया آہا, فرمایا دل کا لے نہ لو مہو کا اللہ چنگا او دل کا لے نہ لو لینوں کا جے کوئی اس جانے ہو کالا دل اچھا ہوئے ہوئے کالا دل اچھا سانے ہو یار پیچھے ہوئے او متا یار کے پتی سیاحے سال مچھوڑ مسیح مسیح شکاڑ نے نحک نر واشیا حضرت خاط محمد شفیع شاہ شیخ الدیز مفتی فضل احمد جس توجہ رسول کے لیے ایمان والوں کے لیے ٹھیک ہے رسول عزت کس وجہ ہے کیوں کہ رسالت جیسی عظیم نسبت قائم ہو گئی ایمان والوں کی عزت کیوں ہے ایمان والا اس کو ماننے والا ہے اس کی ماننے والا ہے اس کو ماننے والا ہے اس کی ماننے والا ہے یہ میں کیوں کیونکہ آس کو ماننے والا انگلش ہے لیکن اس کی ماننے والا ہے فرمائی ابلی سو من لائ ل نہیں منی مومنوں دو بن لائے جد اونوں بھی منی تو اللہ سونا فرما ایمان آیا کیوں ہوں ایمان کی وجہ کی نسبت اے خبردار وہ یار جنس کا نہیں یہ ساکھیا تھا میں لیکن یہ سان پچھاندہ خبردار یہ فطرت اس کتاب سے روزانہ پڑھرت کی زمانے کی کتاب اسے روزانہ خود پڑھ لیکن بئیمان بڑا لانچ ایڈ بے اکل آنج نہیں آگے جان جان کے شیرا لے جانے جن میرو میں گل سمجھاو مجھا لوگ توجہ ہے سونا اچھا ہم نے ادھر دو تھا پاک بھی نسبت ثابت ہوگی ایک رسولہ نبیاں توجہ نہیں سن اگر کوئی اکیلے رسول ہی تھے آئے اس کی رسول تم تو رسولوں کا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اضافت احدی بناؤ یہ رسول سجد سمراط ہے جن سے بھیجو رسول بھیجو ہر رسول, رسول. تعظیم اور میں میں فرض رکھنا <تصفح> کہ تم آ کے کی عزت گا دو میں مومن لا جس طرح محبوب خدا تازیم فرض ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ تعالی وسلم کے نبی تمام یعنی حضرت عیسیٰ کی فرد حضرت حضرت عیسیٰ تمام کی فرق کیوں دیکھنا نسبت آئی توجہ نہیں فر لیکن آرز کر گیا کہ نسبت منہ جی تازی دل ہوں منہ جی محبت بھی ہو <تصال> محبت کا سبب مسلم نسبت نسبت نسبتاں موٹیاں چھوٹیاں ہو گئی مخلوق سب توٹی رسبت نبیا رسول دوسرے نمبر اچھا سوال یہ نسبت نقطہ ذکر کرنے میں کہ رسول رسالت سبب رسول رسول کی عزت رسالت کی وجہ سے وہ جڑا اصول فکر کا فائدہ دسیا ہے قانون کہ جب کسی مشتق پر حکم لگایا جائے گا تو اس مشتق کا جو مصدر ہوگا وہ اس حکم کی علت اور سبب ہوگا تو رسول پر حکم لگا کہ رسول کی عزت ضروری کیوں ہوئی علت کی سبب کی اس عزت رسالت عزت کیوں ضروری ہوئی او دا سبب کی بنیا بولو نا نسبت رسولہ والی برابر یا مولا دی بارگاہ دے اندر دا فرق ہے ترکا سرو فرمایا فضیلت بخش کی مطلب کرجے نے اتنے رسول جیسے ایک ہے پیغمبری پھر پیغمبری شانہ پیغمبری دے سارے ایک جیسے یعنی نفس کے پیغمبری پیغام لانے میں لیکن بعد متعلقات ایسے ہیں پیغمبری کے کہ انہوں نے فضیلت ہو جائے گا مثلاً ایک رسول ہے بستی کا رسالت او کا تعلق ایک بستی نام ہے ایک رسول, ایک رسول ہے شہر, شہر کا شہر اس کی رسالت کا تعلق شہر کے ساتھ ہے ایک ملک اس کی رسالت کا تعلق ملک کے ساتھ ہے ایک رسول ہے مخلوق کا کہ جس کا وہ رب العالمین ہے یہ اس کا نہ مخلو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ن رت رسالت، نا رت نے تحف نوسیا رمبردار حق کو سدا کر سینکو نتیج مفتی فضل عام چیشی سا مفتی فضل عام چیشی سا جو ہے دوحان اللہ، دوحان اللہ، دوحان اللہ. اچھا، رشالت تو ایمان کیا ایمان ایک جیسے توے دل کے ہاتھ رکھ کے کہہ سکنا ہے کہ تیرا ایمان تو میرے علی دہ ہے ہر عزت دا سبب بنی نسبت ٹھیک ہے تو نسبت دا سبب بنے نبی رسول رسالت مومن ایمان, ایمان،, ایمان،, ایمان! سبب کون بنے بولو ایمان اے ہوں رنگ رب والا یہ ایک جیسا نہیں چڑیا سارے دل جیسا جنا رنگ چڑیا ہو نسبت کا ادب ادتا جائے گا جنا کٹا جائے گا وہ نسبت جنگی کھٹتی جائے گی وہ پتر تین نائی والی گزر جنیت اللہ فرماتا ہے کافر تمام مخلوب سے بت کرب محدلہ شریف جی کی نسبت نال ساری عزت بڑھ دیا نی وہ فرماتا ہے کافر ساری مخلوق تو پیڑے نے کی مطلب اتنا ہیں ایمان والے یعنی یہ مطلب کہ نسبت جڑا عزت احترام بنا فر جی نے ہن ساری مخلوق تو بڑی بےزتی سورا اور اور تو کافر ہو گئے ہر چیز تو مومن ہو گئے ہر چیز تو چنگے پر میں چنگا سی اس چنگے نسبت ہو گئی چی ٹ گئی تو پھر گندا تو جنو نہیں نسبت جڑی وہ بڑا ہی گندا جی وہ کرم کرے اونو ایمان نصیب ہو دی نسبت ادھر چڑ گئی گل آپ کہ نسبت چھوٹی بڑی تگڑی ماڑی ہوتی گئی ادھر دیکھو سجڑوں جیو رب کا رنگ نبی رسول سدگے لمڑیا انہاں ہوں رنگ کن اللہ کی سردار قدم شان شان شانسان نہیں انسان وہ انسان قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ قرآن یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان نارا تقبیر نعرہ تحقیق خلیفہ خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب اور حق کو سجا کر مسلی فضل چشتی صاحب اے کجا ایڈی وی بکواس کر دینی کہ عام شخص کو نبی کے ساتھ ملانی اور پھر نبیا کو چھال مار کے سید سیوں ملانے اور یہ کہنا کہ جب دوسرے کی توہین کرنے والا ادی سزا قتل نہیں ہاتھ کی عزت کرے تو قتل نہیں سمدیا عزت کرے تو کیوں قتل ہو بھائی اتنی عجیب گل نہ ہوئی توجہ نہیں کوئی سمجھ یا تری اقل نے شور کی گل شوری تیری این نی تمیل کہ عزت اصل ہے کہ جتیں وہ کرا اتے کرنی تو ان جی اپنا رنگ دیکھنا ادھر دیکھو اللہ تعالی کیوں فرمان کیوں یوسف سونا سونا تاریف یوسف کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ <Hollywood> <Creatorível> تو یوسف ہو Looking... quer不起... جی وہ جی فرماند تو پیچھا ٹوٹ جا وقت میں اپنے باپ کی پوشت ایک رفا ہے اس پانی نقش پایا جن پایا تاریف کر جی سونا ویک کے تاریف کرے گا پہنچنا اس نقاش تک پہنچنا گا جی ادھر ادھر ویکے گا تو ہی تاریف کا مستحکے جی ادھر ویکے گا تو دا مطلب یہ نکلیا سنگیا رب وح لا شریف مولا اصل عزت تب اسی تو پھر انہیں جیتھے رنگ رکھونا ہے وہی ہے لہذا نبیوں کو اور دوسروں کو عزت احترام میں برابر سمجھنے والا وہ دیوانہ ہے جو گلیوں میں گندگی کھاتا تھا جی ہوئی جی ہو, ہو, ہو کے ایک مومنٹ ہوں فاسل ایک ہوں سال <متاز> یعنی ایک برا <متاز> ایک نے میرے علی سونے جہ ایمانچ نسبت آئی کھڑی لیکن برائی نے اس نسبت کو کمزور کر دیا جب کمزور کر دیا تو یہ توہین برائی دی برائی کی وجہ سے بلکہ لازم ہوا بندہ حکا پانی بکھر کر لو کس وجہ لال ایمان دی وجہ لال ایمان دی کمزوری وجہ لال وجہ نہیں فرمائی میں اس لیے اندر ظاہر بات رنگ چڑیا ہوں عزت ہوئی وہ بندہ مت مارے ہوں جنا رنگ زیادہ آیا تعظیم زیادہ معی گناہ ہو سکتا بلکہ کئی ولی کر نہیں لیں بلکہ کئی پہلا گناکار بعد توبہ کر کے کو تو جڑ گیا مطلب لیکن شریعت میں صحابی پاک کرا سدا بھی قتل نہیں رکھی شریعت نے مورتا نہیں ہوں جسور آخر تک ہر گناہ ہے نسبت کی کمزوری ہر ندی ارے چشتی دلیل ہر نبی گناہ سے شرم ہے اور شری طور پر محال ہے اس سے گناہ ہونا معصوم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ شریعت میں اس کا گناہ محال ہے سے ہے محال نہ ہو لیکن شرم دلیل کی اس دلیل ہے گناہ گیا خلاف ہے مربت ہے پیغام اگر جھوٹ کوئی غلط کاری کوئی غلط کام نبی کومکن ہوگام لیا اعتماد نہیں آخ گا ہو سکتا ہے اتنے بھی کیڑا ہوب کچھ آخر لہذا گنا گنا کرانچ یہ برا سمجھا جاتا ہے ادب کے خلاف سمجھا یعنی خلاف مرمت نبی خلاف مرمت کام تا کرا کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے کیوں؟ کیوں؟ کی جس وقت بزرگ کر کے جہاں بند بندیا تو گناہ نہ کرے اللہ وہ بھی پسند کی شرما پیا جی میرے مخلوق دے سامنے شرما پیا میرے کو بھی شرم کر جائے शक ना पवे गड़बड़ ना आए ऐतमाद कायम रवे भरोसा रवे हर बंदा आखे यार बंद ठीक से लिहाजा जिरी गल रबी होगी اللہ اعلان پہلو اللہ کیالا نے پہلو 40 سال کس طرح رکھا چالیا سال جد میرے پاس کا پیغام آیا ہر اکلے سلیم رکھنے والا سر سل ہو یہ عقیدے کا مسئلہ سمجھا دتا مت پر پاک میں آیا ہوں پڑھ کے گناہ دا آیا کڑا ہو سال یہ سنو نبی نے فرماند مشکار شری سرو حضور فرماند دل نو پھیرنا رے راب میرے دل نو ہزور صحابا رسول اللہ دل کا خطرہ رہ حضور فرمایا میرے دل دین تے قائم رکھی نبی اپنے دل کی گل کر سمجھ یار رسول اللہ دل کا خطرہ رہد معلوم ہو یا صحابی دا کی اگر کوئی نبی دی شان ہونے والا ہوج ہو رہے بچوں کچھ ہو نہ تقبیر نہ رائے ووسی میں آ جا حضرت تاکہ اللہ بخش کرسبت نبی والے اگر پیڑ دین کا بیٹھا ہوئے گا نبی گنا سا بھی بیٹھا ہوئے گا وہ آخر نہیں سا کر کے کر کے امام شافی امام ماتا بے نبی ربا جیسوں کو بھی کہنا پڑا کہ جی یہ اگلوں پچھلوں کے گناہ ہیں حضور کے نہیں وہ جو آلہ حضرت کو کہنا پیا اگلے پچھلے یہ لوگ ہیں نا گواس اس سمندر شہادت اتباع اشتبا موتی لینے دینا لے لیا اپنا بڑی ہلاک ہو جا سمجھ نہیں لگی تو ہزور گنا ہو گئے ماسم حضرت آدم سے لے کر محمد اللہ تک جلدہ لم. لم. <Canyon> جب سارے پاک ہو گئے معصوم ہو گئے محال ناممکن ہو گیا انہوں دا گناہ <SR> <دا> نسبت کمزور نہ ہوئی نسبت ہو گئی پکی جب پکی ہے نسبت تو ہوں اللہ کی توہین کرنے والا کافر اور رسول و نبیوں کی توہین کرنے والا بھی کافر ہے اور سمجھ لگی تو دوسرے دوسرے نبیا وغیرہ کی نہ صحابی کی توہین کفر و ارتداد نہ ولی کی توہین کفر و ارتداد صرف نبی رسول کی توہین کو و گار کیوں وجہ کی بڑی اور نسبت دی عصمت اور غیر عصمت آہا. معلوم ہوا یہ بالکل حق ہے کہ نبیوں کی رسولوں کی توہین کرنے والا مرتا دروازے میں قتل ہو جاتا ہے اگلے مسائل جانا میرا مقصود نہیں میں جناب ہوں نبی بےزتی کرنے والے نے دوجے کی برابر تو نہ ہوا honarabba par